شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت السلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم نے اسلام سے قبل اور اسلام کے بات کے عالمی نظام کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے گزشتہ سبق میں ہم نے عباسی خلافت کی خوبیوں کے عنوان سے یہ بتایا تھا کہ عباسی خلافت میں تہذیب و ثقافت شرعی طبی اور تعمیراتی علوم نے بہت زیادہ ترقی کی آج کے سبق میں استاد محترم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کے عباسی خلافت میں اجتماعی زندگی نے بہت زیادہ ترقی کی تھی عربوں اور عجمیوں کے درمیان تعلقات اور رشتے ہونے کی وجہ سے اجتماعی زندگی نے بہت زیادہ ترقی کی عربوں کی فارسیوں سے رومیوں سے ترکیوں سے اور بربریوں سے آجمی قوموں سے یعنی شادیاں ہوئی جس کے نتیجے میں اجتماعی زندگی میں ترقی ہوئی یعنی معاشرتی اور خاندانی اعتبار سے مسلمانوں نے ترقی کی اگر ہم شاہی خاندان کی بات کریں تو شاہی خاندان میں آجمی قوموں سے تعلق رکھنے والی باندیوں کا اتنا زیادہ اثر رسوخ تھا کہ ان میں سے بہت ساری باندیاں خلافہ کی بیویاں بنی ہیں بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بیویاں بنی ہیں ان باندیوں کو آزاد کیا گیا پھر ان کے ساتھ نکاح کیا گیا عباسی خلافہ نے اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا کہ آجمی قوموں سے تعلق رکھنے والی باندیوں کو آزاد کر کے ان سے شادیاں انہوں نے کی ان باندیوں سے پیدا ہونے والی نسل میں بڑے بڑے خلافا بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عباسی خلافہ میں ابو العباس صفاح محمد مہدی بن منصور اور محمد امین بن ہارون الرشید ان تینوں کے علاوہ جتنے بھی عباسی خلافہ تھے سب کے سب باندیوں سے پیدا ہوئے ہیں ان کی مائیں یا فارسی یا ترکی یا رومی یا بربری خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی اگرچہ دو پہلو رکھنے والے جو امور ہوتے ہیں اس میں خیر و شر کا پہلو تو ہوتا ہی ہے ایک طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں خیر کا پہلو ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ان باندیوں کو عزت دی گئی ان کو آزادی دی گئی حتیٰ کہ خلاف نے ان سے نکاح کیے اور ان کے بیٹے پوری امت پر خلیفہ بنے تو ایک اعتبار سے یہ بہت عزت کی بات ہے لیکن جو شر کا پہلو اس میں تھا جسے ان کی طرف منسوب کرنے کی بجائے نظام کی طرف منسوب کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آجمی قوموں میں جو مختلف قسم کے رسوم و رواج موجود تھے وہ ان عربوں میں بھی درائے مثال کے طور پر اجمیوں کی اپنی عیدیں ہیں جشن منانے کا رواج ہے مثال کے طور پر مہرجان نوروز اور دوسرے آجمیوں کے جشن اور خوشیوں کے مواقع ہیں یہ رسوم و رواج بھی اس اختلاط کے نتیجے میں مسلمانوں کے معاشرے میں در آئے جس سے یقیناً بہت ہی نقصان ہوا جس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جل جلال نے جب ہمیں ایک دین عطا کر دیا ہے تو دوسری ادیان کے جو جشن ہیں اور عیدیں وغیرہ ہیں ان سے اللہ جل جلال نے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے اس طرح جو ایک خالص عربی نسل اور خالص اسلامی تہذیب و ثقافت تھی یہ متاثر ہوئی اور اقدامی جہاد کا سلسلہ بھی رک گیا مسلمانوں کی فتوحات بھی وہیں تک آ کر رک گئی جہاں عموی خلافت نے پتوہات کو آگے بڑھایا تھا یہاں پر اس سوال کا جواب بھی سامنے آ جاتا ہے جو کہ کفار کی طرف سے ملحدین کی طرف سے اور نادان قسم کے لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے انسانوں کو غلام بنایا اور ان کو باندی بنایا میرے بھائیوں مسلمانوں نے تو یہ بہت بڑا احسان ان لوگوں پر کیا اس لیے کہ ان کے بچوں کو غلام بنا کر اور ان کی بچیوں کو باندی بنا کر مسلمانوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی اور تہذیب و ثقافت کے وہ امام کہلائے مثال کے طور پر امام مجاہد امام آتا یہ وہ حضرات ہیں جو کہ پہلے غلام تھے لیکن آج امت مسلمہ میں ان کی بہت بڑی عزت ہے اور قدر ہے جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا عباسی خلافا نے باندیوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیے نتیجے میں ان کی اولاد پوری امت کے خلیفہ بنے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی عزت ہے اب اس زمانے کی غلامی کو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جیلوں میں سالوں سال انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بند کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ زندانوں میں عقوبت خانوں میں سڑ جاتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں مسلمانوں نے ایسا معاملہ کبھی بھی انسانوں کے ساتھ نہیں کیا یعنی قانونی طور پر اس طرح کا معاملہ مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہاں ظالمانہ اقدامات اگر کسی نے کیے ہیں تو وہ یقیناً قابل تنقید اور قابل اعتراض ہیں لیکن اسلامی دین اور اسلامی شریعت میں انسان کو غلام بنا کر اس کے حقوق کو پامال نہیں کیا جاتا جیسے کہ آج کل آزاد انسانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں کم از کم اتنا تو مسلمانوں نے الحمد نہیں کیا مسلمانوں نے انسانوں کو اگر غلام اور باندی بنایا ہے تو ان کی عزت اور ان کی توقیر بھی کی ہے ان کو تعلیم و تربیت بھی دی ہے حتیٰ کہ ان میں سے عظیم عظیم ائمہ اور علماء بنے ہیں بہت بڑے بڑے ان میں سے خلفاء بنے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ عباسی خلفاء میں سے صرف تین کے علاوہ سب کے سب یہ ان باندیوں کی اولاد ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہاں قید تھے لیکن مسلمانوں نے ان کو عزت دی اور اس طرح اسلامی دین میں جو انسان کی عزت ہے اور احترام ہے اس کا اظہار ہوا مقصد آج کے درس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ عباسی خلافت کے دور میں خاندانی اعتبار سے ترقی ہوئی ہے عربیوں اور آجمیوں کے امتزاج اور اختلاط کے نتیجے میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے اور عربی اور آجمی تعصب کا جو فتنہ پہلے موجود تھا وہ عباسیوں کے زمانے میں کم ہوا اور اس طرح صرف مسلمان ہونا کافی ہوا عربی یا اجمی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں صرف مسلمان ہونا کافی تھا اور اس طرح وہ خلافت وزارت اور عمارت اور قیادت تک کے عظیم منصبوں تک جا پہنچے تھے اللہ جل جلالہ آج بھی مسلمانوں کو قومی تعصبات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اسلامی تشخص کے ذریعے ترقی کرنے اور اسلامی تشخص کو بحال کرنے کی توفیق طا فرمائے وصلی اللہ تعالی اعلی خیر خلق ہی محمد وصحبی اجمائین سبحان اکل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ